کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو بروہوں پر آتر تھی اور ہمیں ان کے پڑینی پڑینی کی کچھ خبر نہ تھی